فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسجد ہومل باثاء والذراء وذلبلو وذلبلو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے فرجپور میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے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 پچھلی آیتوں میں منافقین اور کفار کا ذکر تھا کہ انہوں نے دنیاوی وفادات کے خاطر روشن دلائل آنے کے باوجود کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ تبارک وطالعہ اگلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ان کے عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا سب ایک ہی دین کے پیروکار تھے جب حضرت آدم علیہ سلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا میں اترے وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہوا جب وہ دنیا میں آئے اور ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان سب کا عقیدہ ایک تھا یہ ایک عقیدہ کب تک رہا اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے کہنا مشکل ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ سد السلام کے دنیا میں تسیف لانے تک یہی صورت رہی تھی یعنی سب ایک ہی دین کے پیروں تھے سب اللہ کو ایک مانتے تھے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب جوابدہی کے معتقد تھے بعد میں پھر رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہو تھے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانن ناس امتم واحدہ یعنی شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے اور امت کے ایک ہونے کے معنی یہ کہ سب کا دین ایک تھا امت کا لفظ اگرچہ عربی زبان میں امہ کا لفظ کسی بھی جماعت کے مجموعے کے اوپر دلالت کرتا ہے لغوی اعتبار سے کسی بھی گروہ کو امہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسی قوم یا ایسی ملت یا ایسا گروہ جو عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ وحدت رکھتا ہو تو کار ناس سے امت اور واحدہ کے معنیٰ یہ کہ سب لوگ ایک امت تھے یعنی سب لوگوں کا دین ایک تھا سب کا عقیدہ ایک تھا ان کے عقیدے اور دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور اسی سے یہ بات پالو ہو رہی ہے کہ امت واحدہ در حقیقت اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے اور اسی کو امت واحدہ اللہ تبارک نے قرار دیا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک امت تھے یعنی سب کا عقیدہ ایک تھا سب توحید کے قائل تھے سب اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کے قائل تھے پھر آگے فرماتے بار طارف با صلی اللہ النبی پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا یہاں بیچ میں ایک جملہ معذوف ہے یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جو بات خود سیاہ کے کلام سے سمجھ میں آ رہی ہو اس کے لیے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کوئی جملہ براہ راست لانے کے بجائے اس کو سننے والے کے اعتماد پر چھوڑ دیتے ہیں تو حقیقت یہ جملہ یہاں پر معذوف ہے وہ یہ کہ سب لوگ ایک امت سے یعنی ایک عقیدہ کے حامل سے پھر اختلاف پیدا ہوا ان کے درمیان جب اختلاف ہوا کسی نے کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کر لیا کسی نے دوسرا عقیدہ اختیار کر لیا تو اب یہ طے کرنے کے لئے کہ اصل عقیدہ کیا تھا اور کون سا عقیدہ درست ہے اللہ تبارک تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا فبعث اللہ نبی اللہ تبارک وطالعہ نے نبی بھیجے یعنی اپنے پیغمبر نادل فرمائے مبشرین جو ایک طرف خوشخبری سنانے والے تھے یعنی ان لوگوں کو جو صحیح عقیدے کی پیروی کریں اور صحیح اعمال اختیار کریں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے وہ منظرین اور دوسرے ان لوگوں کو آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے تھے جنہوں نے غلط عقیدہ اور غلط روس اختیار کی ہو وہ انضرا معمول کتاب بالحق اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی حق کے ساتھ یعنی جو ایسی کتاب جو حق پر مشتمل تھی آسمانی کتاب چونکہ انسانوں کے درمیان تو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا وہ اپنی رائے اور اپنے عقل کے ذریعے مختلف راہیں اختیار کیے ہوئے تھے اور کوئی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا تو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی کتاب نازل فرمائیں اور کوئی پیغمبر بھیجیں جو ان کو بتائے کہ صحیح راستہ کیا ہے تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی بالحق حق بات کے پر مشتمل یحکوم بین اناس تاکہ وہ فیصلہ کرنے لوگوں کے درمیان فی مختلفی ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہو رہا تھا تو آئی تو تھی کتاب اس غرض سے کہ لوگ جو مختلف راستوں میں بٹ گئے تھے اور مختلف عقیدے انہوں نے اختیار کر لیے تھے ان کے درمیان حق بات کا فیصلہ کریں اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ مختلف راستوں پر چل رہے ہیں وہ اس روشن کتاب کے آ جانے کے بعد اپنی پچھلی رائےوں کو چھوڑ کر اپنے پچھلے عقیدوں کو چھوڑ کر اس حق کی پیروی کریں لیکن ہوا یہ کہ اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی بجائے اس کے لوگ اس کی پیروی کرتے انہوں نے اس کتاب ہی سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے یہ اس کتاب کی فلا بات کو نہیں مانتے تو آگے اللہ تعالی فرماتے وہ مختلف حفیح الادین اوتوہ ما جا اتم البینات یہ طرح سے ایک گویا افسوس کا تھا کلیمہ ہے کہ باوجود اس حق کے آ جانے کے افسوس ہے کہ اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی اور کم کیا بمباری ماجاد ہم البینات جبکہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے اس کتاب کی حقانیت کے دلائل آ چکے تھے نبی کی سچائی کے دلائل آ چکے تھے مختلف معجزات انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیے تھے اس کے باوجود وہ اختلاف کے راستے پر گامزن رہے کیوں رہے بغیم بینا ہوں آپس کی زد کی وجہ سے یعنی بات یہ نہیں تھی کہ ہک ہاں ان پر واضح نہیں ہوا تھا حق واضح ہو چکا تھا لیکن چونکہ انہوں نے اپنے عقیدے کو اپنے مسلک کو اپنے طریقہ کار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا لہذا اب اگر حق کی بات ان کو کوئی کہی جاتی تو ان کو اپنی ہیٹی محسوس ہوتی تھی اپنی کمزوری محسوس ہوتی تھی کہ ہم اپنی پچھلی بات سے واپس آئیں لہذا وہ ضد کی وجہ سے آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے رہیں لیکن ایک طرف تو یہ لوگ تھے دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے بحض اللہ الدین جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کس بات کی ہدایت دی لبخت الفی منز الحق کی کہ ان کو حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے دی جی. پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں مستقیم اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے تو سبھی کو راستہ دکھانے کی حد تک تو سبھی کو ہدایت دی لیکن راستت اور منزل تک پہنچانے کے معنی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کافروں کا اور منافقوں کا ذکر تھا جنہوں نے حق سے اعراض کیا حق سے منہ موڑا اس کی مخالفتیں کی اب آجے اگلی آیت میں مسلمانوں سے کتاب ہے مسلمانوں سے خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ کفار کے جس روش کا ذکر فرمایا گیا اور منافقین کے جس طرز عمل کا پیچھے ذکر آیا ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک طرف تو حق کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف جو لوگ حق کو قبول کر چکے ہیں ایمان لا چکے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے طرح طرح کی اذیتوں سے ان کو دوچار کر رہے تھے تو اللہ وبارک و تعالیٰ آپ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے گھبرانا تمہارا شیوہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جنت کا انعام رکھا ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے کہ بغیر کسی معمولی مشقت کے تم اس میں داخل ہو جاؤ چنانچہ فرمایا کہ ام ہسب تم انتخل جن کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے ولمبا یا حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس اس جیسے حالات پیش نہ آئے مسلّین اخل ابن قبل کم جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ مسا وغرہ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں بسا کے معنی ہے سختی اور درا کے معنی کسی بھی قسم کی تکلیف تو ان کو طرح طرح کی سختیاں طرح طرح کی مصیبتیں طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچیں وہ زلزلوں اور ان کو ہلا ڈالا گیا یعنی من مصیبتوں اور تکلیفوں کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات وہ حل اٹھے ان کو ہلا ڈالا گیا ان تکلیفوں سے یہاں تک کہ رسول نے خود رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی یہ بول پڑے حتیہ یقول اور رسول و لدین یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے کہ مدہ رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان رسول اللہ قریب یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے یعنی یہ تم جو سمجھتے ہو کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے میں دیر ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے حساب سے وہ دیر ہوتی ہے اللہ وبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہوتی اگر تم ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کر کے اپنے موقف پر قائم رہو تو اللہ سبارک و تعالیٰ پھر تمہاری مدد فرماتے ہیں چاہے وہ تمہیں دیر میں نظر آتی ہو لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قریب ہے